شاہ جی حضرت سورت لکمان رابط سورائے لکمان با سورائے روم وال ذرا ملا علی ناس میں تصدیق قرآن اور جامعیت قرآن کا بیان تھا اب ترغیب لل کا بیان ہے جی خلاصہ ترغیب بل مستفیدین مستفی غیر مستفیدین کے اوساف نتائج ایک دلی لکلی آٹھ دل لکلیا سمرائے دل دو بار اور تخریف تل کا یات الکتاب الحکیم تمہید مات ترغیب یہ ایتے ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے ادان یہ ہدایت کے لیے ہے اور رحمت ہے واسطے محسنین کے ہدایت تو عام ہے نا ہارے کو رہنمائی کرتی ہے لیکن رحمت ان پہ ہے جو عمل کریں محسنین مستفیدین ہو گئے اللہ دین یقین سلاد یا اوصاف محسنین اوصاف محسنین لکھو یا اوصاف مستفیدین لکھو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو صفت ایک دیتے ہیں زکوٰۃ کو دو وہ ہم بلاخرت تین اور آخرت کے ساتھ بھی یقین کرتے ہیں الائے کالا میں رب ہم یہ سمرا دنیاوی انجام دنوی لکھو سمرا دنوی لکھو یہی لوگ اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے واہ وہی کامیاب ہیں یہ سمرا کون سا ہے جی اخروی و میناسیا کے زجر ہے اس کا شان نزول جی کہ نظر بن حارش تھا کہ بدماش پہلے بھی گزر چکا ہے مکے کا ایک سردار تھا کون نظر بن حارش تاجر تھا ادھر جاتا ملک فارس کی طرف ایران کی طرف تو وہاں سے قصے کی کتابیں خرید لاتا فارسی کے اندر قصے ہوتے اور وہاں لونڈی اس نے رکھی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر وہ لونڈی کو وہ گانے شانے سکھاتا اور رات کو وہاں محفل لگاتا کیا لگاتا شراب کی محفل ہوتی کھانے مانے کی وہ لونڈی گانا گاتی کس سے پڑھتی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا اور کہتا محمد تمہارے سامنے آج سمود کی کہانیاں سناتا ہے اور میں ایران کے بادشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں رسپم کی اسفنجار وغیرہ ان کی کہانیاں سناتا ہوں اب جو نوجوان قسم کے آدمی تھے آخر وہ بگڑ جاتے کہ ہے جی گانا اس کا سنے سمجھے جی تو مائل ہو جاتے اس طرح تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ احتناظر کی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں تو پہلے مستفیدین ملال قرآن کا بیان تھا ام محرومین ان القرآن کے خبا سات یہ ربط ہے محرومین ان القرآن کے خباسات اور زاجر بھی ہے اور لوگوں میں سے وہ ہے جو خرید کرتا ہے بیہود بات کو یہی گانے بجانے لیکن ساتھ ساتھ ایک لو مرض اول زلال اس کے اندر پہلی بیماری تھی گمراہی کی زلال خرید کرتا ہے بےحود آباد کو تاکہ گمراہ کرے دوسروں کو اللہ کی راس ہے کہ دوسری مرض کیا ہوگی جی زلال وہ بند کر دیوا دہلی مرض زلال دوسری مرض کیا ہے زلال گمراہ کرنا تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بغیر علم کے بغیر دلیل کے ویت خزا خوب اور بنا لے اللہ کی ایتوں کو مزاق کیا ہوا الائے کا لحم ازاب انجام اخروی یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے زلیل کرنے والا ویزا تلاحم آیا تنا یہ مرض نمبر تین اے اراض ان قرآن اور جب پڑی جاتیاں اس کے اوپر ایتے ہماری منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے ایسے منہ مو موڑتا ہے گویا کہ نہ سنا تھا اس نے ایتوں کو گویا کہ ان کے دو کانوں میں ڈاٹ ہیں تو بشر ہو گیا علی انجام یو خروی خوشخبری دے دو اس کو عذاب دردنا کی یہ تم ماہرومی انل قرآن کا بیان تھا اور ان کا انجام تھا کہ قرآن کے مقابلے وہ کس کے اندر گانے بجانے کی محفلیں رچاتے ہیں اب کفار کے مقابلے مومنین کو بشارت ہے بشارت بے شک جو لوگ ایمان عمل بلکہ اچھے ان کے لیے باغ ہیں نیمتوں کے ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور اللہ غالب ہیں حکمت والے ہیں خالق السماوات دلی اکلی نمبر ایک پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے دیکھتے ہو تم ان کو اس کے دو مطلب یاد ہے نا کہ آپ بالکل ستون نہیں یا ستون ہیں لیکن تمہاری نگاہ میں نہیں آ رہے اور ڈال دیے زمین کے اندر پہاڑ لے اللہ تمیدہ ان تمیدہ سر میں لے اللہ تمیدا تاکہ نہ حرکت کرے زمین ساتھ تمہارے اور پھیلا دیے زمین کے اندر ہر قسم کے جانور بہ ان جلنا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی بس اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم عمدہ سے اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم عمدہ خاضہ خلق اللہ مشرقین کو چیلنج مشرقین کو چیلنج یہ تو ہے اللہ کی مخلوق اللہ کی پیدائش پر دکھا دو مجھ کو کیا پیدا کیا ان معبودوں نے جو اس کے سوا ہیں جن کو تو نے بنایا ہے تو سن لو بلکہ ظالم گمرائی سریح کے اندر ہے اب آگے ہے جی دلیل نکلی لقمان حکیم کے طرف سے دلیل نکلی ہے میرے محترام حضرت لکمان کے بارے میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے زمان کے اندر ہی اختلاف کرتے ہیں کس زمانے میں تھے عمر کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں کیونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی یا بہت بڑی تھی بہرحال کوئی فیصلہ خاص نہیں ہوتا البتہ جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے ولی کامل تھے بعض نے نبی بھی کہا ہے لیکن جمہور مفسرین کیا کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے ولی کامل تھے اللہ نے ان کو عقل تام دیا تھا اور ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں چنانچہ اب بھی پڑھو گے کہ اچھی باتیں ہیں ان کی اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دعود علاصلاۃ اسلام کے زمانے میں تھے بہرحال اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے نبی نہیں تھے ولی کامل کامل العقل تھے اور دعود علیہ السلام کے زمانے میں تھے یہ اکثر مفسرین کہتے ہیں باقی دوسرے قول بھی ہیں البتائی دی ہم نے لکمان حکیم کو دانش مندی وہ کل نہ لہو مقدر ہے ہم نے اس کو کہا کہ شکر کر اللہ کا اور جو شکر کرتا ہے شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے وہ من کا اور جو شخص کفر کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے ببال والے اس لیے کہ اللہ بے پرواہ ہیں تعریفیں کیے ہوئے ہیں ویز کال لکمان الب نہیں لقمان حکیم کے حکیمان اقوال لکمان حکیم کے حکیمان اقوال شروع ہو گئے جی اور جب کہا لکمان نے اپنے بیٹے ساران کو ساران لکھو سا کے ساتھ اا کے بعد جو سا ہے جب کہا لکمان نے اپنے بیٹے ساران کو اور وہ نصیحت کر رہا اس کو اے میرے پیارے بیٹے تشرک بلّا دیکھو شرک کتنی بڑی مصیبت ہے لکمان حکیم صاحب واجنی تھے لے کر وہ رد کر رہے ہیں اس کا نمبر ایک لکھو جی نہ شریک کر تو ساتھ اللہ کے کسی چیز کو اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے یہ تو دھیج جکمان حکیم کی بات آگے وسین ال انسان یہ ادخال الہی ہے اللہ تعالی اپنی طرف سے ایک کلام لا رہے ہیں کہ لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو میرا حق بتایا کس کا وہ اللہ کا اب میں اس کے بیٹے کو ماں باپ کا حق بتاتا ہوں اس نے میرا حق بتایا میں اس کے والدین کا حق بتاتا ہوں عید الہی اور تاکیدی حکم کے ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے متعلق کہ دونوں کے ساتھ احسان کرے لیکن خاص کر کس کے ساتھ ماں کے ساتھ کیوں حاملت ہو تھو اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر پیٹ میں لیا یا نہیں نلا. واہن انلا وہاں کیا تھک تھک کر طالبان کے دور کے اندر ماں باپ نے کیس پیش کیا طالبان کی حکومت میں لڑکے کے متعلق کہ ہمارا لڑکا باغی ہے گھر سے نکال دیا اس نے ہمیں تو طالبان نے لڑکے کو بلایا بلا کے بڑا گھڑا نہیں ہوتا پانی کا وہ ادھر پیٹ میں باندھ دیا اور اس کا چل کھڑا سے چلتا رہے تھوڑی دیر کے بعد تو چیخیں نکال گئی اب ماں باپ بھی سفارش کرنے لگے تو انہوں نے کہا دیکھا تو اس کے پیٹ کے اندر تھا ماں تو اٹھاتی رہی یا نہیں اس کے پیٹ کے اندر رہا ماں تجھے اٹھاتی رہی پیٹ کے اندر دس تو تھوڑی دیر بھی بوجھ نہیں اٹھا سکا اپنے پیٹ کے اندر یہ سزا اس کو دی مناسب سزا تھی نا ہاں ملا تم بہو اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر اور دودھ چھڑانا اس کا کتنی سال میں ہوتا ہے دو سال انش کورلی و کول نال مقدر ہے اور ہم نے اس کو کہا شکر کر میرا بھی ماں باپ کا بھی میرا شکر شکرکار عبادت کے ساتھ ماں باپ کا شکر شکرکار خدمت کے ساتھ ٹھیک ہے لیا مسیر میری طرف لوٹنا ہے ہاں ماں باپ کی خدمت خوب کرو لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو شرک کرنا ہے خدا کا حق کیا ہے غالب ہے مقدم ہے لا تا, تا لل کے فی معافیا تل اور اگر زور ڈالیں توج پہ اوپر اس کے شریک ٹھہرا میرے ساتھ ان مابودوں کو کہ نہیں واسطے تیرے ان کی مابودیات کا کوئی علم تو نہ کرنا ان کی ہاں صاحب ہمافی دنیا معروبا دنیا کے اندر ان کا ساتھ دے لیکن دین کے ماں میں نہ صاحب ہما کے کیا من ساتھ دے ان دونوں کا دنیا کے اندر دستور کے موافق و لیکن دین کے معاملے میں نہیں دین کے معاملے میں علماء کی بات مان بے اور چل تو راستہ ان لوگوں کا جو انعت کرتے ہیں میری طرف دین کے معاملے میں پھر ہماری طرح لوٹنا ہے تمہارا بس خبر دوں گا میں تم کو ساتھ ان اعمال کے جن کو تم کرتے ہو تو بھائی یہ تو تھا درمیان میں ادخال الہی اب لقمان حکیم کے وہ حکیمان اقبال پہلا قول کیا تھا جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اب دوسرا قول ہے دوسرا قول عقائد کے بارے میں نصیحت عقائد کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں. دوسرا قول عقائد کے بارے میں نصیحت یعنی علم و قدرت کو صرف اللہ میں بند کر صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اور صرف وہی وہ قادر ہے یا انیا اے میرے پیارے بیٹے تحقیق کوئی عمل اے ہاض امیر کا مرجع بنے گا عمل تحقیق کوئی عمل اگر ہو برابر رائی کے دانے کے خردل من رائی حبہ من دانا اے میرے پیارے بیٹے بے شک کوئی عمل اگر ہو برابر رائی کے دانے کے اور ہو بھی حجاباد کے اندر کس کے اندر اب رائی کا دن کتنا معمولی ہے اور پھر ہو کس کے اندر ہو حجاباد کے بس ہو بھی پتھر ٹھوس کے پتھر ٹھوس کے اندر ہو بڑا ہجاب نہیں یا ہو جائے آسمانوں کے اندر کتنی دور ہیں یا زمین کے اندھیرے کے اندر ہو تو لائے گا اسمبل کو اللہ قیامت کے دن بے شک اللہ باریکبین نہ خبردار ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد صحیح رکھو وہی عالم الغائب ہے وہی کیا ہے جی قادر ہے عقائد کے بارے میں نصیحت کی اب امال کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں یا بونے یا کہ مثلا یہ جی نمبر کتنی جی تین اے میرے پیارے بیٹے قائم کر نماز و مور نمبر کتنی چار حکم کر نیکی کا ون ہان ملک کا روک برائی سے واسفر علامہ سابق نمبر کتنی چھ صبر کرو پر ان تکلیفوں کے جو پہنچے تو کو بے شک یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں سے ہے ولا تو شا نمبر کتنے جی سات سات نمبر یہ ہے کہ لوگ تیرے سامنے آئے نا تو خوش فلکی کے ساتھ ان کو ملو لوگ تیرے سامنے آئے ملنے کے لیے تو خوش فلکی کے ساتھ ملو آ ایسے لاؤ کہ تم رخ سارے پھلا کے بیٹھ جاؤ جو دنیادار ہوتے ہیں نا قسم سمجھے جی ان کو ملنے کے لیے جاؤ نا تو وہ اخلاق سے عام طور پہ نہیں ملتے ایسے رخساروں کو پھلائے بیٹھے ایسے ایسے جیسے کھاتے ہونا مراد جی میں ڈر بٹ جی ایسے, ایسے گالوں کو رخساروں کو پھلائے کے ملتے ہیں اچھا جی دیکھو جی ولا تو سیر نمبر تین اور نہ پھلا تو اپنے رخسانوں کو لوگوں کے لیے خوشکل کی ہو ولا تم سے فی الزما رہا یہ نمبر کتنی جی صاف اور نہ چل تو زمین کے اندر اکڑک بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا ہر متکبر کو فخر کرنے والے کو اب ساری زبانیں اکڑیل پھوتی ہر متقبر کو فخر کروں واقصد فی مشیے کا یہ نمبر کتنی ہے جی نو اور میاں نہ روی کر بیچ چال اپنی کے چلنے کے اندر کیا ہو جی میاں نہ روی نہ گھوڑوں کی طرح چل ٹھا پھا ٹھا پھا اور نہ متکبرین کی طرح چل کیا متکبر جو ہے نا بالکل سست رفتاری سے چلتے ہیں آ? آ, پیچھے ہوتے ہیں ان کے نوکر غلام یا چیلے چانٹے تو سست رفتاری سے ایسے چلتے ہیں. ایسے نہیں چلتے سر کو نیچے کر لو درمیانی چال چلو دیکھا ہے نا میں ایسے کرتے ہیں <coughs> اچھا جی وقت سے تھوڑی مشیہ کا میاں نہ روی کر اپنی چال میں وقت ظلمن میں سوتے اور پست کر اپنے آواز کو بات کی نا کوشش کی پست آواز سے سمجھے کہ جس قدر آدمی آواز کر سکتا ہے نا ضرورہ ہو اتنی آدمی آواز کرے ایسے مجھے ایسے نہ ہو کہ چیخ پکار کے آواز کرے کیا ایک دوست مجھے کہنے لگا کوئٹے کا کہ میرا بھائی پڑھ کے ہے لندن سے وہ جب صبح کو اٹھتا ہے نا اپنا بستر سے اتنا آواز گندہ کرتا ہے زور سے کہتے ہیں ہمارا تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے وہ چائے کو ٹی کہتے ہیں نا ٹیم رہے تھے زور دیا ہمارا تو دماغ ہی خراب کرتا کبھی یہ لندن سے پاس ہو گیا ہے تو پس کرو اپنے آوازیں کو انکرل سواتل سوتل ہمیر سب سے اونچا آواز کس کا ہوتا ہے جی گدا خاں کا تو گدا خاں کے آواز کو بھی پسند کرتا ہے نہیں کرتے بے شک بدترین آواز کا آواز ہے گدا کا اونچا ہوتا ہے علم ترو دلیل اکلی نمبر دو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر قدرت کیا تمہارے نفے کے لیے ہیں اللہ کے مسخر قدرت وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو چیزیں زمین میں ہیں اور کامل کر دیا تمہارے اوپر اپنی نیمتوں کو جو ظاہر ہیں باطن ہیں ظاہر وہ ہیں جو مدرک بالحواس ہیں باطن وہ ہیں جو مدرک بالحواس نہیں آنکھ سے جو چیز دیکھو یہ کیا ہے ظاہر نہیں ہے یا کسی چیز کو چکھو ایسے وہ بھی ظاہر ہے شاہد کو چکھو یہی حواس ہے نا اپنی نیند نے جو کہ ہے ظاہر مدرک بالحواس اور باطل امین الناس یہ زجر ہے اس کے باوجود بھی بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے اندر بغیر علم علم کے نیچے دیکھو دلی لکلی ہودان دلیل وحی کتاب منیر دلیل نقلی نہ ان کے پاس دلیل نکلی ہے نہ دلیل وحی ہے نہ دلیل نکلی ہے اس کے بغیر جھگڑتے ہیں بائز عقیر الحم شکوا جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو اس کتاب کی جس کو اللہ نے اتارا قال جواب شکوا کہتے ہیں نہیں جی نہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے ان رسومات کے پایا ہم نے اس کا اپنے باپ دادا کو اب الوکان شیطان یہ بھی جواب شکوا ہے سمجھے جی اگر چاہو شیتان بلاتا ہوں ان کو طرف عذاب جہنم کے پھر بھی اس کی تباہ کریں شیطان کی تباہ کریں وہ میں یوسلم بجا یہ بشارت ہے بشارت برائے موحد بشارت برائے موہر اور جس شخص نے تابے کر دیا اپنے رخ کو طرف اللہ کے اور وہ مخلص ہے پاک دستم تم سگا پستا کی تھام لیا اس نے ہلکا مضبوط یہ نتیجہ دنیوی ہے پستا کی ایک تھام لیا اس نے ہلکا مضبوط جو ٹوٹ نہیں سکتا واحد اللہ آ کے مور یہ انجام کا ہے جی اخروی طرف اللہ کے انجام سارے معاملات کا من کافرہ تسلی خاتم لمبیا اور جو کفر کرتا ہے پس نہ غم میں ڈالے تجھ کو اس کا کفر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہیں کیوں کہ ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے کاف ان کا بس خبر دیں گے ان کو ان کے امبال کی بے شک اللہ جاننے والے سازرہ سینے کے باقی دنیا تو محلت کی جگہ ہے نمتو ہم کلیلہ مجرمین نفع دیتے ہم ان کو تھوڑا پھر کھینچ کے لے جائیں گے ان کو عذاب سخت کی طرف والا انصاف تاہم دو دلائل آ گئے تھے اکلی اب تیسری دلیل ہے یہ جی دلیل اکلی اطرافی اور البت اگر سوال کرے تو ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو البت ضرور کہیں گے اللہ قل الحمد للہ ثمرائے دلائل آپ فرما لیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں لیکن اکثر یہ مشکر لوگ نہیں جانتے کہ تعریفیں اللہ کے لیے کریں مکمل للہ ہماف سماوا دلیل لکڑی نمبر کتنی چار خاص اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں بے شک اللہ بے پرواہ ہیں تعریفیں کیے ہوئے دلیل اکرین نمبر جی پانچ کے اوپر سمجھ لیجیے پانچویں دلیل کو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنی دراخت ہیں کیا بن جائیں جی کل میں ٹھیک ہے نا اور یہ بحر موہیت یہ آپ کی زمین جو ہے یہ رب مسکون ہے چوتھا حصہ ہے باقی تین حصے کیا ہیں پانی ہی پانی ہے او باہر موہیت یہ سارا کیا بن جائے جی سیاہی بن جائے پھر فرمایا اتنی اور سات سمندر سیاہی بنے کتنی؟ اور ساف سمندر سیائی بنے اور اللہ تعالی کے کمالات لکھنے کے اوپر آئے ساری دنیا تو خدا کے کمالات لکھ نہیں پائیں گے یہ آ گیا سمجھ یا نہیں آ سمجھ شاید سادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دفتر تمام گشتو بے پایا رسید عمر آئے ہے ہماری ساری کتابیں ختم ہو گئیں لکھتے لکھتے لکھتے اور ہماری زندگی بھی انتہا کو پہنچ گئیں لیکن اے اللہ ہم تو تیری تعریف کا پہلا باب تیری تعریف کا اور باب تو اور باب پہلا باب بھی ایسے سمجھے شروع نہیں کر سکے دفتر تمام گشتو بے پایا رسید ہوں ماں ہم چنا درب والے وس تو دائیں ہم ابھی تیری ابتدائی وس کے اندر ہیں دیکھو جی دری لکلی اور اگر تحقیق وہ درخت اے من راتن بیان ہے ماں کا لہٰذا درخت کا منع پہلے کرو اور اگر تحقیق وہ درخت جو زمین میں ہے سب کے ساتھ کیا بن جائیں اقلام من میں بن جائیں بال بہار یہ باہر محید جو ہے یم سیاہی بنے اس کی ممباد ہی اس کے علاوہ ممباد ہی کا منع اس کے علاوہ اور سات سمندر آ جائیں بحر محیط مال آفدت نہیں ختم ہو سکیں گی جی باتیں اللہ کی یعنی وہ کالے بات جو اللہ تبارک و تعالی کے شان اور کمالات کو بیان کریں ہاں تو نہیں ختم ہو سکیں گی باتیں اللہ کی یعنی وہ کلام ہے جو اللہ کی شان کو اور کمالات کو بیان کریں وہ نہیں ختم ہو سکتی بے شک اللہ غالب کے متوالے ہیں ماں خالق کو کمال قدرت چلو ایک نمونے کے طور پہ ہمیں تمہیں بتاتے ہیں اللہ تعالی کے کمال قدرت نمونہ پر مایا ساری کائنات کا پیدا کرنا پھر ان کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے آگے ایسے ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور اٹھانا ہو اب کمال قدرت سمجھائے نہیں کون فیکون کے مال سمجھے جی صرف کون کہیں ساری دنیا تباہ ہو جائے پن کہیں ساری دنیا زندہ ہو جائے نہ پیدا کرنا تمہارا نہیں اٹھنا تمہارا مگر مصر جان ایک بے شک اللہ سمیے بصیر ہیں طرح دلیل دلیلکڑی نمبر کتنی جی کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں داخل کرتے ہیں دن کو رات میں کئی دورہ پڑا ہے اور کام میں لگا دیا سورج چاند کو ہر ایک جاری ہوتا ہے ایک میاد مقرر تک یا قیامت یا وہ جو دورہ کرتا ہے سورج کا دورہ سال میں چاند کا مہینے میں اور بے شک اللہ ساتھ کرتے ہو خبردار ہے ظال کا سمرائے یہ اختساس یہ چیزیں کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں یہ چیزیں یہ اختصاص اس سبب سے ہے کہ بے شک اللہ وہی معبود برحق ہے اللہ معبود برحق اور بے شک جن کو پکارتے ہیں سوائے اس کے معبود باطل ہیں اور بے شک اللہ وہی آلی شان ہے بڑا ہے علم تران نال فول کا دلیل دلیلکڑی نمبر کتنی جی سات کیا نہیں دیکھا تو انہیں بے شک کشتیاں جمع ہے جاری ہوتی ہیں دریاؤں کے اندر ساتھ فضل اللہ کے تجارتی سامان لاتے ہیں تاکہ دکھایا تو مکل پن عجائبات قدرت اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں کل سبار اینڈ شکور سبار شکور کیوں فرمایا اس لیے کہ کشتوں میں جب بیٹھتے ہو تو موجیں آتی ہیں یا نہیں تو ڈر ہوتا ہے غرق کا, کا اس وقت کا کرتے ہو صبر کرتے ہو کیا صبر کرتے ہو نا جب دریا سے باہر نکل جاتے ہو سالن تو پھر کیا کرتے ہو شکر کرتے واسطہ ہر صبر کرنے والے کے موجوں میں اور شکر کرنے والے نجات میں ویزا ہوں موجن اور جب ڈھانپتی ہیں ان کو بڑی بڑی موجیں مصر سائے بانوں کے تو پکارتے ہیں اللہ تعالی کو خالص کرنے والے واسطہ اس کے عبادت کو جب نجات دیتے اللہ ان کو خشکی کی طرف پمن مقتصد بعض ان میں معتدل رہتے ہیں لیکن کوئی کی کیکا بن جاتے ہیں نہ شاکر بن جاتے ہیں وہ ماں یجہ دب آیات رہے اور نہ انکار کرتا ہماری آیات کے ساتھ مگر ہر بد احد خطار کس کو کہہ دیں او بد احد برے عاد والا تفور منا بڑا ناشاکر یا یو ناس تخویف و اے لوگ ڈرو اپنے رب سے اور کفر شیر کو چھوڑ دو اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا والد اپنی اولاد سے کچھ اور نہ اولاد کفایت کرے گی اپنے والد سے کسی چیز کو نہیں دفاع کرے گی نہیں کام آئے گی ہر ایک کی نفسی نفسی ہوگی بے وعدہ اللہ کا سچا ہے ضرور آئے گا دن فلا تو ہرن نہ کم دنیا اسباب غفلت پس نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی کے دنیا دوکھے میں نہ لگ جاؤ ایس میں تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا مرے گے نا تو پتا چلے گا کہ جس کو سب کچھ ہم سمجھتے تھے وہ کچھ نہیں تھا نہ دکھے میں ڈالے تم کو دنیا زندگی اور نہ دوکھے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملے میں بڑا دکھے باس غرور کا منا بڑا دکھے باز کون ہے ایسان ہے اور نہ دوکھے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں بڑا دکھے بازا کہ توحید سے تبدیل کر دیں ان اللہ اندر مسا دلی لکڑ کی نمبر کتنی جی آٹھ بے شک اللہ خاص اس کے ہاں ہے علم قیامت کا بائی نزل خیش اور اتارتا ہے کس کو جی بارش کو نمبر دو یہ علم بھی اللہ کے ہاں ہے اور جانتا ہے اس چیز کو جو رحموں کے اندر ہے یہ علم بھی خاص کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے وہ ما تدرین افسن اور نہیں جانتا کوئی شخص کیا کام کرے گا کل یہ کیا ہے جی یہ چوتھا ہے نا کہ ان بھی اللہ کے یہاں تری اور نہیں جانتا کوئی نفس کے کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ تر جاننے والے خبردار ہیں کتنی چیزیں ہیں جی پانچ چیزیں حضرت ابن با شرماتے ہیں تو لا یا لمحہ اللہ نہیں جانتا ان کو فخر کون جانتا ہے اللہ ولا یا ملک مالک ولا نبی المرسل منی جو دعویٰ کرتے ان یالم شہم ناز ہی فقط کا فربن قرآن کیا قرآن کے ساتھ کوفر کرتا ہے باقی تم کہو کہ ہم ہسپتال میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے ایکس کرتے الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے بابا وہ بتاتا ہے آلے کے ذریعے اس کو علم غیب کہتے ہیں کیا ڈاکٹر کو کہو کہ لاہور کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے بتا دے اس کو بیٹا یا ہے بیٹی ہے بتائے گا نہیں بتا سکتا حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وزیر وزراء کے ساتھ اتنے میں اسرائیل آ گیا کون آ گیا آ... حلوہ لے آیا تھا کیا موت کا فرشتہ ہے نا حضرت سلیمان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور کہنے لگا سلیمان علیہ السلام کو فلاں وزیر جو بیٹھا ہے نا اس کا میں نے رو قبض کرنا ہے دو تین گھنٹے کے بعد لیکن ہندوستان قبض کرنا ہے کہاں اور بیٹھا ہے ملک شام میں اب میں حیران ہوں یہ کیسے وہاں پہنچے گا اور میں اس کی روح قبض کروں گا تفسیر مذہبی میں لکھا ہوا ہے یہ کس نے کہا اسل نے کہا اسرائیل چلا گیا جی تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ جو ہے تڑپنے لگا حضرت سلمان کیوں تڑپتا ہے تو کہنے گا کہ یہ جو بندہ تیرے ساتھ بیٹھ رہا جی مجھ کو کھا جائے گا مجھ کو کھا جائے گا کہنے کہ پھر کیا علاج ہے کہنے کہ میں ہندوستان جاتا ہوں اس موقع میں رہتا ہی نہیں جلدی مجھے پہنچاؤ تو حضرت نے بچھلایا اپنے تخت پہ ہوا کے ساتھ اڑا ہندوستان پہنچا تو حضرت ضلیل کہنے کے کہ السلام علیکم آ گیا ہم نے یہ جی لکھا تفسیر تفصیل <laughs> تو اللہ کے سوا بابا کوئی نہیں جانتا آلات کے ذریعے جاننا اس کو علمغائب نہیں کہتے اچھا آج بعد میں مانگے آبا آبا آبا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن در حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا